ولاقز اور فی حادل قرآنی یزک کرو <لِيَذَّكْرُوا> اس قرآن میں ہم نے باتیں بار بار بیان فرمائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں قیامت کا ذکر ہے موت کا ذکر ہے اور بے شمار باتیں ریپیٹ ہوئی ہیں تو وقفے وقفے سے ان باتوں کو ریپیٹ کیا گیا تاکہ کبھی تو کوئی بات اس کے دل پر اثر کر جائے انسان کے دل کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں تو کبھی دل نصیحت کو قبول کرنے والا ہوتا ہے تو نصیحت کر جاتی ہیں باتیں مما یزی دہم اللہ نفورا لیکن فرمایا یہ کافر ان باتوں کو سن کر ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ اور دین سے دور ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کو سن کر کل اے محبوب فرمائیے لو کان ماہو علی کما یقولون جیسا یہ کافر کہتے ہیں ویسے اگر اللہ کے علاوہ دیگر خدا ہوتے اِذَا لبتا گو الا دل آرشی اس وقت ضرور وہ خدا عرش کے مالک کی طرف راستہ ڈھونڈ نکالتے منادی یہ ہے کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے تو ایک کائنات میں دو خدا کیسے ہوتے اگر دوسرا خدا ہوتا تو وہ جنگ کے لیے آ جاتا اور کچھ مخلوق وہ لے جاتا نظام درم برم ہو جاتا تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہی ہے وحدہ لا شریک ہے ہو اس کے لیے پاکی ہے وہ تعلا اما یقول کبھی او اور جو وہ باتیں جھوٹی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے سب لہو سما وا تو لہو سما وا تو تمام آسمان سب سات ساتو آسمان اور تمام زمینیں اور جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے سب اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں وہ ان شی ان سب وم ہر چیز اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے یہاں تک کہ پتھر دیوار مٹی پتا درخت جانور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہا ہے لیکن یہ تسبیح کیسے کرتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ولا کلات تصبی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے تمہاری سمجھ اور عقل سے یہ ماوراں ہیں ان كان کانا حلیم غفور بے شک اللہ حلم والا بخشنے والا ہے کے معنی دھیل دیتا ہے فور پکڑ نہیں فرماتا وہ ادا قرا اور اے محبوب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں جانا بین کا و بین الزین اللہ منون بالآخر تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ لگا دیتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانے آتے ہیں تو انہیں آپ نظر نہیں آتے ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ کافر قرآن سن کر حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے انہیں حضور کی آوازیں تو آنے لگی لیکن حضور نظر نہ آئے وجہ اعلیٰ کلو بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ناراض ہوا فرمایا اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے لگا دیے کہ وہ اس کلام کو نہ سمجھ سکیں وفی آزانی وقرا اور ان کے کانوں میں روئی ڈال دی گئی کہ وہ اس کلام کو سن کر نہیں سمجھ سکتے کہ حضور کی زبانی کلام سن رہے ہیں لیکن دل پر اثر نہیں ہو رہا تو گناہ کرنے کی وجہ سے دل مردہ ہو گیا وہ ازا ز کرتا ربا کا فلقرآ اور جب آپ قرآن میں ایک خدا کا ذکر کرتے ہیں ولا ادباری نفورا تو وہ اپنی پیٹ پر نفرت کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں نش نو بما با یسم او نہ بہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر کلام کو سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں وہ کان لگا کر اس لیے سنتے ہیں کوئی ایسی بات مل جائے جس سے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکیں وہ عز نجوا اور اس وقت کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جب وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں اسلام کے خلاف عز یقول ولیمونا ان اللہ ہم اس وقت کو بھی جانتے ہیں جب کافر ظالم یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم تو ایک ایسے مرد کی پیروی کرتے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے نعوذ اللہ میں ظالم ام گر دیکھو کئی فدور انصالا آپ کے لیے یہ کیسی غلط مثالیں بیان کرتے ہیں وہ پس یہ گمراہ ہو گئے فلا یس سبیلا پس یہ راستہ نہیں پا سکیں گے کالو ایدا کنا او مو اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اینا لمب او فون جدیدا کیا ہم دوبارہ نئی پیدائش میں دوبارہ اٹھیں گے کل اے محبوب آپ فرمائیے او تم چاہے پتھر بن جاؤ چاہے لوہا بن جاؤ مراد یہ ہے کہ انسان کی لاش جب زمین میں جاتی ہے تو پہلے وہ مٹی میں تبدیل ہوتی ہے اور بسا اوقات ان تہوں کے دبنے سے جو مادنیات بنتی ہیں اس میں انسانی جسم کی جو مٹی ہے وہ بھی مادنیات میں شامل ہو کر لوہا بن جاتی ہے یا پتھر بن جاتی ہے شاید یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہو کہ سینکڑوں سال پرانی کسی تہذیب کے انہیں آثار ملے کسی پہاڑی چٹان میں کہ جہاں پر آثار موجود ہیں کہ پہاڑوں کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے اس طرح کے نمونے موجود ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ پہاڑ میں تبدیل ہو گئی اور پتھر بن گئی ہے ایسا ہوتا ہے تو چاہے تم مٹی بن جاؤ ریزہ ریزہ ہو جاؤ یہ کئی سو سال گزرنے کے بعد وہ مٹی کی تہیں نیچے دب کر لوہے کے ساتھ مل کر لوہا بن جائیں پتھر کے ساتھ مل کر پتھر بن جائیں کچھ بھی ہو او خلقم مما یک بروفی سدور یا کوئی بھی مخلوق تم بن جاؤ کوئی بھی شکل اختیار کر لو جسے تم اپنے سینوں میں بڑا سمجھتے ہو تو کوئی بھی مخلوق تم بن جاؤ کوئی بھی حالت اختیار کر لو اللہ تبارہ و تعالی ضرور تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا فص یقو لون دونا پھر انقریب وہ کہیں گے ہمیں کون پیدا کرے گا دوبارہ کون ہمیں اٹھائے گا قلع مر اے محبوب آپ فرمائیے وہی وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا فسون پھر عنقریب وہ مذاق اڑاتے ہوئے اپنے سروں کو ہلا کر کہیں گے کہ اور وہ کہیں گے متا ہوا ایسا کس وقت ہوگا یہ کب ہوگا کل اے محبوب آ فرمائیے يكون قریبا امید ہے کہ یہ بہت جلد ہوگا کیونکہ قیامت میں تو ہزاروں سال یا سینکڑوں سال باقی ہوں گے لیکن قیامت جلد آنے والی ہے ہم آپ کہیں گے جب سینکڑوں سال باقی ہیں تو قیامت جلد آنے والی کیسے ہے کیونکہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے اور ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں تو آخرت اس قدر حیبت ناک ہے کہ وہ چاہے کتنی بھی دور ہو اس کا آنا بہت قریب ہے دن بہ دن ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں یوم یدعوکم اس قیامت کے دن وہ تمہیں بلائے گا تم قبروں سے اٹھو گے ہم اس وقت تم جواب دو اللہ کی حمد کرتے ہوئے کل بروز قیامت کافر ہو کے مومن ہو وہ اللہ کو مانے گا اور اللہ کی حمد و سنا کرے گا بہت نون البس تم اللہ کلیلہ اور تم اس وقت گمان کرو گے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا رہے جب دنیا میں رہنا تھوڑا ہے تو پھر قیامت بہت ہی قریب ہوئی